بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ السلام علیک یا رسول اللّہ علیہ و یا حبیب اللہ الحمد عزوجل آج ہمارے مطالعہ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور آج ہم نے جس کتاب کو مطالعہ کے لیے منتخب کیا ہے وہ مشہور زمانہ کتاب صحیح البخاری کی شرح نظرت القاری ہے اور شارح حدیث فقیر اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ سابق صدر شعبہ افتاح جامعہ اشرفیہ مبارک پور انڈیا ہیں تو آج انشاءاللہ شاء اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے فقیر عظم ہند مولانا مفتی شریف الحق امجدی مد العالی کی خدمت میں شرح بخاری کی تکمیل پر ہدیہ تمریق زندگی اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم عطیہ ہے کہ اگر اس کا ایک ایک لمحہ رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے صرف کر دیا جائے اور ہر بن موصود ہزار زبانوں میں تبدیل ہو کر رب کریم کی حمد اور سپاس گزاری میں محب ہو جائے تو یہ کہ از ہزار بھی ادا نہ ہو سکے اس جہان رنگ و بو میں ہزاروں افراد پیدائش کے مرحلے سے گزرتے ہیں اور ہزاروں موت کی محیب و وادیوں میں اتر جاتے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو مقصد زندگی کو سمجھتے ہیں اور اسے پورا کرنے کے لئے اپنی سیجد و جہد کرتے ہیں کہنے والے نے سچ کہا ہے سرزمین پاک و ہند وہ مردم خیز خطہ ہے جہاں سے ہزاروں ایسے افراد پیدا ہوئے جو نہ صرف خود صراط مستقیم پر گامزنتے بلکہ ان گنت بندگان خدا کے لیے نپوشے کفے پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشن کر گئے اور بکولے شیخ سعدی ونت کے بغیر کا مزدا ثابت ہوئے ایسی ہی ایک شخصیت فقیر اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی متضی العالی ہیں جو بلا شبہ نادر روزگار فقیر اور پاکو ہند کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرف یا مبارک پور کے ناظم تعلیمات اور شعبہ افتاح کے صدر نشین ہیں ان کے ماتحت متبحر متبح متبح حد کی ایک جماعت ہے جو امت مسلمہ کو پیش آنے والے مسائل میں قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں راہنمائی فراہم کرتی ہے یہ جو مقالہ بھی پڑھا جا رہا تھا فقیع عظم ہند کی حیات میں لکھا گیا تھا حضرت نے ملاحظہ بھی فرمایا اور ایک مکتوب میں پسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا افسوس کے چھ سفر بمطابق گیارہ مای چودہ سو اکیس حجری دو ہزار عیسوی بروز جمعہ رات صبح کی نماز کے بعد آپ اللہ اللہ حضر مفتی صاحب مدزلہ العالی موجودہ دور کے پاک و ہند کے علماء اہل سنت و جماعت کی صفح اول کے ممتاز ترین عالم اور جامعہ الصفاء شخصیت ہیں وہ بیک وقت فقی بھی ہیں محدث بھی ہیں مدرس بھی ہیں اور مناظر بھی وہ خطیب بھی ہیں اور ادیب بھی معقولات کے متبع متبع باہر فاضل بھی ہیں اور منقولات کے باہر مواج بھی غیرت ملی کا پیکر بھی ہیں اور اس کے خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ بھی انہیں بجا طور پر امام احمد رضا فاضل بریلوی قدر العزیز کے پیر خانے کے موجودہ سجادہ نشین حضرت پروفیسر ڈاکٹر سید امین میاں مدیل العلی فقیر اعظم ہند ایسے پرش قباق سے نوازا ہے جس پر ہندوستان کے اکابر علماء اہل سنت نے مہر تصدیق ثبت کی ہے اس عظمت و جلالت کے ساتھ وہ اخلاق جمیلہ کا بہترین نمونہ ہے ان میں اسلاف کی سادگی اور اصاگر نوازی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے حضرت مفتی صاحب مدض لہو تیرہ سو چالیس ہجری انیس سو اکیس عیسوی کو مردم خیز قصبہ کوسی ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نصب چند واسطوں سے صدر الشریع مولانا محمد عمدد علی عاظمی رحمت اللہ تعالی صاحب بحار شریعت کے ساتھ جا ملتا ہے آپ کی ارجمندی ہے کہ آپ کو اس وقت کے متحدہ پاک و ہند کے آساتین علم و فضل و مقتدیانے رشد و ہدایت سے اقتصاب فیض کا موقع ملا افضائی عربی کتب سے لے کر ہدایہ ترمیزی شریف تک سے مولانا شاہ عبدالعزیز مراد آبادی کے فیض علم سے بہراور ہوئے شوال المکر تیرہ سو اکسٹھ سو بیالیس عیسوی میں مدرسہ مظہر اسلام مسجد بی بی جی بریلی شریف میں محادث عظم پاکستان مولن اب الفضل محمد سردار حمد چشتی قادری کے پاس صحیح سے تپڑھ کر دورہ حدیث کی تکمیل کی حضرت صدر و شریعہ کی یہ دو شاگرد حافظ ملت اور محادث عظم پاکستان وہ ہے جن کا علمی اور روحانی فیض نہ صرف پاکو ہند کے گوشے گوشے میں پہنچا ہوا ہے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جلوہ گرے مفتی صاحب ان دنوں, ان دنوں کے فیض و برکت کے جامے ہیں ان کے علاوہ بھی متعدد اکابر کے فیض یافتہ ہیں حضر مفتی صاحب متضر برکاتیہ رضویہ امجدیہ میں نہ صرف حلسد الشریع بدر الطریکہ مولانا محمد امجد علی آجمی کے مرین ہیں بلکہ ان کے خلیفہ مجاز بھی ہیں حضر مفتی اعظم مولانا مصطفی رضا خان بریلوی احسن العلما سید شاہ حسن حیدر میاں سابق سجیدہ نشین مارا حرا شریف نے بھی انہیں اجازت و خلاف خلافت سے نوازا مختصر یہ کہ اکاب اظہر کی عنایات عنایات اور نوازشات کا ایک ایسا مجموعہ تیار ہوا جسے آج دنیا شار بخاری اور فقیہ اعظم ہند کے محترم القاب سے جانتی اور پہچانتی ہے حضرت شار بخاری کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے حضرت صدر الشریہ مولانا محمد امجد علی سے درس بخاری شریک لیا اور چودہ ماہ ان کی خدمت میں رہ کر افتاح کا تجربہ حاصل کیا۔ 11 سال دار العلوم مظهر الاسلام بریلی شریف میں مدرس بھی رہے اور علمو مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان کی رہنمائی میں فتاوی بھی لکھتے رہے۔ اس دور میں تقریبا 25 ہزار فتاوی آپ کے قلم سے لکھے گئے ہوں گے افسوس کہ وہ فتاوی محفوظ نہیں رہ سکے اس کے علاوہ متعدد مدارس میں معقولات و منقولات کی اخری کتابوں دور حدیث بھی پڑھاتے رہے 1396 ہجری 1976 عیسوی سے شہرستان نے علم و فن الجامعت الشرفیہ مبارک پور میں تشریف فرما ہیں اور اس وقت صدر مفتی بھی ہیں اس وقت صدر مفتی بھی ہیں اور ناظم تعلیمات بھی جدید مسائل کی تحقیق کے لیے قائم مجلس شرعی کے سرپرست بھی ہیں حضرت فقی اعظم ہند نے تصانیف کا بھی اچھا ذخیرہ تیار کیا ہے ان میں سر فہرست نظہۃ القاری شرح بخاری ان کا عظیم الشان کارنامہ ہے جس پر وہ بلا شبہاتی ہے تبریق کے مستحق الحمد الحمدللہ شرح نو جلدوں میں مکمل ہو گئی ہے اور چھپ بھی گئی ہے اس شرح کا آغاز مولانا علامہ یاسین اختر مصباحی دہلی اور مولانا افتخار احمد قادری مدینہ منورہ کی تحریک پر ہوا اختصار کے ساتھ پیش نظر مقرر احادیث کا ذکر صرف ایک دفعہ کیا ہے اور بخاری شریف کے اخباب ابواب ذکر نہیں کیے ورنہ احادیث کو مقرر لانا ضروری ہوتا البتہ اہم تراجم میں ابواب پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور ابواپ کے ذکر کا فائدہ احکام مستقرجہ کا عنوان قائم کر کے پورا کر دیا گیا ہے حدیث کا نمبر لگا دیا گیا ہے اور اس کے اہم مضمون کو سامنے رکھ کر عنوان بھی قائم کر دیا ہے یہ حوالہ بھی دے دیا گیا ہے کہ حدیث بخاری شریف اور سائرستہ کی دیگر کتب میں کہاں کہاں واقع ہے مقدمہ میں دیگر ضروری معلومات کے علاوہ خاص طور پر تین عنوانوں پر بھی گفتگو کی گئی ہے مسامحات بخاری امام اعظم کی مختصر سوانح اور فکر حدفی شرح بخاری میں حجیث کا صحیح ترجمہ اور صحیح مطلب بیان کرنے کے ساتھ ہی حض حضرات حنفی کے شافیہ اختلاف کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور دلائل سے بتایا ہے کہ مذہب حنفی کو کیوں ترجیح ہے اسی طرح اعتقادی مباحث میں مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت کے حق انت اور برتری اس طرح بیان کی ہے کہ تسلیم کے بغیر چارہ نہیں رہتا مختصر یہ کہ موجودہ دور میں اردو میں لکھی گئی یہ مکمل اور بہترین شرح جو علماء و قلم طلباء اور عواموں خواص کے لیے یکساں مفید اللہ تعالیٰ حضرت شار بخاری کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور اس شرح کو ملت اسلام کے لیے مفید و مقبول بنائے انیس سو عیسوی میں شار بخاری نے حضرت ڈاکٹر سید محمد امینیا سیدہ شریف کے ہمراہ ہمراز زمبابو حرمین شریفین اور پاکستان کا سفر کیا 28 اگست کو حضرت شار بخاری چناب ابو بکر کراچی کے امرا جامعہ نظامیہ رضوی لاہور تشریف لائے حضرت مولانا مفتی محمد عبد القیم ہزاری مدز الحو راکیم اور دیگر اساتذہ و طلباء نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ان سے پوچھا گیا کہ آپ تصویر کو جائز قرار نہیں دیتے تو آپ کا پاسپورٹ کس طرح بن گیا انہوں نے فرمائیں ہمارے ایک شاگرد نے ہمیں ناشتے کی دعوت دی ان کے ہاں گئے تو ہماری تصویر بنا لی فلیش کی چمک دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا کیا یہ جکی تو انہوں نے کہا کہ اپ کو بیرونی دورے پر بھیجوانے کے لیے پاسپورٹ بنوانا ہے اس کے لئے آپ کی تصویر لی گئے روانہ ہونے لگے تو مجھے فرمایا کہ اپ کے پاس وقت ہو تو ہمارے ساتھ چلیں مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے وہ صاحب گاڑی چلا رہے تھے پیر حضرت پیر مکی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی پھر حضرت میرا حسین زنجانی کے مزار پر حاضری کے لئے روانہ ہوئے دو موریا پل کے پاس پہنچے تو بارشوں کی وجہ سے جلتھل کا سما تھا گاڑی وہیں چھوڑی اور ٹانگے پر سوار ہو کر میرا حسین کے مزار پر پہنچے مغرب کی نماز ادا کی واپسی پر ڈیفینس کی ایک کوٹھی پر لے گئے جہاں کھانا بھی کھایا اور حضرت شاری بخاری سے گھڑی کے چین کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی حضرت اسٹیل کے چین کو جائز قرار دیتے ہیں رات کے واپس ہوئے 31 اگست کو راکیم الحروف کے کراچی میں سید محمد شاہ بخاری رحمد اللہ تعالی کراچی کے اور اس میں شریک ہوا رات کے بارہ بجے راکم راکم کرامات اولیاء اور بعد اس بھی سارے استندر مقالہ پیش کر رہا تھا کہ حضرت شار بخاری لاہور سے فیصلہ باد ملتان ہوتے ہوئے کراچی تشریف لائے اور اسی وقت اور اس کی محفل میں پہنچ گئے راکم کے بعد حضرت نے پر مغز خطاب فرمایا ابتدامی چند کلمات راکیم کے بارے میں فرمایا اگرچہ راکم اپنے آپ کو ان کا اہل نہیں سمجھتا تاہم حضرت کے اخلاق کے اور صغار نواز کی نوازی کی جھلک دکھانے کے لیے ذیل میں نقل کر رہا ہوں حضرت نے فرمایا مجھ سے پہلے رئیس الکلمولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری تقریر کر رہے تھے وہ تقریر کے بعد بھی وہ تقریر کے بھی بادشاہ ہیں تحریر کے بھی بادشاہ ہیں تدریس کے بھی بادشاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو روحانیت کے بھی بادشاہ ہوں گے ایسے کلمات اپنے سے کم درجۂ شخصی کے لیے وہی وہ کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں سمندر کی وسعت ہو راکم میں مقالہ پڑھ مقالہ پڑھ کر اپنی قیامگاہ پر چلا گیا رات ڈیڑھ بجے کا وقت ہوگا کہ حضرت شار بخاری نے ٹیلیفون کے ذریعے حکم دیا کہ میرے قیام گاہ حاجر ہوگا صاحب کوٹھی پر آ جاؤ چنانچہ راکم رات کے دو بجے ان کی حضرت میں حاضر ہوا اور رات مہیں گزاری انیس سو اٹھانوے میں راکم انڈیا گیا تو ممبئی دہلی بریلی شریف سے ہوتا ہوا گیارہ نومبر کو ٹرین کاشی کے ذریعے چھ بجے صبح پہنچا مولانا عبدالحفیظ مدزل اور کے خونہار سائزر مولانا ال... نعیم الدین اور مولانا نفیس احمد استقبال کے لئے اسٹیشن پر موجود تھے یہ حضرت اس فقیر کو لے کر گاڑی پر روانہ ہوئے نو بجے صبح کا وقت ہوگا جب ہم اہل سنت و جمعات کے ہندوستان میں سب سے بڑے ذارہ الجامعہ مبارک پور پہنچے اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ طلبہ راستے کے دونوں طرف قطاریں بنا کر کھڑے ہیں گاڑی سیدھی دارالحدیث کے عظیم الشان گمبت کے پاس جا کر کھڑی ہوئی باہر نکلا تو سب سے پہلے شاری بخاری مدض اللہ علی سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ میں ممبئی کے پاس کوٹے جا رہا ہوں وہاں ایک مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے میں چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات کر کے روانہ ہوں اللہ اکبر یہ ہیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں اس کے بعد دیگر اساتذہ اور طلباء سے ملاقات ہوئی اور جامعہ اشرفیہ کی زیارت اور وہاں کے اساتذہ اور طلبہ سے ملاقات کر کے جو مصارت ہو اس کے بیان سے زبان و قلم عاجز ہے یاد رہے کہ دہلی سے روانگی کے بعد مفکر اسلام حضر مولانا یاسین اختر مصباحی مدلحوز نے ٹیلی فون کے ذریعے جامعہ اشرفیہ مبارک پور فقیر کی آمد کی اطلاع دے دی تھی اسی لیے مولانا نئی الدین وولانا نفیس احمد بنارس کے اسٹیشن پر استقبال کے لیے تشریف تھے جامعہ اشرفیہ میں فقیر کے دیرینہ کرم فرما اور پیکر اخلاص مولانا محمد احمد مصباحی سے قبیر حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ شیخ الحدیث فاضل نوجوان اور محقق مولانا مفتی نظام الدین ماہانامہ شرفیہ کے مدیر مولانا مبارک حسین مصباحی مولانا بدر عالم مصباحی مولانا زاہد علی سلامی اور دیگر اس بھی ملاقات ہوئی جو فقیر کی یادوں کے البم کا قیمتی اثاثہ ہے ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ کسی اہم شخصیت کی رحلت کے بعد ان کے عرص کا اہتمام کرتے ہیں ان کی سوانح اور خدمات پر کوئی کتاب چاہ یا کسی ماہانمے کا نمبر شائع کر دیتے ہیں اگرچہ یہ اہتمام بھی خال خال شخصیات کے لیے ہوتا ہے لیکن زندگی میں اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی کہ ان کی دینی علمی اور روحانی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا جائے یا ان کے حالات اور علمی افادات قلم بند کیے جائیں الحمدللہ اب کسی قدر سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے شارح بخاری مولانا مفتی شریف الحق امجدی اس اعتبار سے بھی خوش قسمت ہیں کہ اہل سنت کے اصحاب فقر و دانش نے ان کی حیات مبارکہ میں انہیں خراجی عقیدت پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے اس تبدیلی کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں جو اہل سنت و جماعت کو بیداری اور کار خیر کی دعوت دیتے ہیں 1994 سو عیسوی میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے طلباء نے شارح بخاری سیمینار منعقد کیا جس کے لیے دو سو کے قریب مقالات شارح بخاری پر لکھے گئے رضا اکیڈمی ممبئی نے جولائی 1991 میں ایک سیمینار منعقد کیا جس کا عنوان تھا امام احمد رضا کی قلمی خدمات اس سیمینار میں علامہ یاسین اختر مصباحی بانی دارالعلم دارالقلم دہلی کو امام احمد رضا ایوارڈ اور گیارہ ہزار روپے نقد پیش کیے گئے رضا اکیڈمی ممبئی ہی نے سات فروری 1998 کو ایک سیمینار منعقد کیا اور پانچ جلیل علماء کو امام احمد رضا ایوارڈ اور پچیس ہزار روپے نقد پیش کیے ان میں سر فہرست شار بخاری مدضلع امام احمد رضا ایوارڈ برائے 1992 عیسوی باقی عرب فضل و کمال اور اصحاب علم و قلم کے نام یہ ہیں کہ ملک التحریر علامہ ارشد القادری مدضلع امام احمد رضا ایوارڈ برائے انیس عیسوی بحر الا مفتی عبد المن امام احمد رضا حضرت غلام محمد خان ناگپوری جلال الدین احمد امجدی امام احمد رضا اوارڈ برائے 1996 ان حضرات کے حالات اور ان کی خدمات کے لیے ملاحظہ سوغات رضا متو رضا اکیڈمی ممبئی 1999 اسی میں علامہ یاسین اختر مصباحی نے شارہ بخاری کے نام سے دو سو اٹھاسی ٹو ہنڈریڈ ایٹی ایٹ صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے جسے دائرت البرکات قصبہ غوثی ضلع مئو نے شائع کیا ہے چھ نومبر انیس سو کو رضا اکڈم ممبئی کے زیر اہتمام جشن شاہ بخاری منایا گیا جس میں شار بخاری متضلحو کو شرح بخاری مکمل کرنے پر ہتھیار تبلیغ و تہنیت پیش کیا گیا یاد رہے کہ رضا اکیڈمی ممبئی جمع سال مجاہد سنیت جناب محمد سعید نوری اور جناب عبدالحق رضوی کی قیادت میں کام کر رہی ہے رضا اکیڈمی ممبئی نے اہل سنت و جماعت کی عام روش سے ہٹ کر لٹریچر کی اشاعت اور تقسیم پر توجہ دی ہے اب تک اکیڈمی فاتحہ رضویہ کی قدیم اشاعت کے عکس کے علاوہ امام محمد رضا بریل کے خدا سے روحوں کہ ایک سو رسائل بیک وقت حسین و جمیل ٹائٹل کے ساتھ شائع کر چکی ہے درس نظامی کی کثیر و تعداد کتب بھی شائع کی ہیں اور ہر سال دیدہ زیب اور حیرت انگیز حد تک خوبصورت کیلنڈر بھی شائع کرتی ہے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی اسلام آباد بھی کئی سال سے رضویات پر کام کرنے والے محققین کو امام احمد رضا ایوارڈ طلائی تمغہ دیتا ہے جامعہ اظہر شریف اور جامعہ آئین شمس قاہرہ کے تین اساتذہ کو بھی امام احمد رضا ایوارڈ دے چکا ہے بساتی بساتین الغفران امام احمد رضا بریلوی کے عربی دیوان کے مرتب و محق جناب شیخ سید حاضم محمد احمد المحفوظ استاد کلیت اللغات کا ترجمہ جامع اظہر ساٹھ کتابوں کے مصنف اور سلام رضا کا منظوم عربی ترجمہ اور ایک سو پانچ صفحات کا مقدمہ لکھنے والے ڈاکٹر حسین مجیب مصری استاد قلیت العداب جامعہ عین شمس قاہرہ دکتور رزق مرس، مرسی ابو العباس استاد اللوکلت العربیہ و عدابیہ قلیت الدرسیات درستات الاسلامیہ و العربیہ جامعہ ظہر کی جن کی نگرانی میں فاضل رجوع ممتاز احمد صدیدی فاضل جامعہ نظامیہ رزویہ لاہور جامعہ ظہر میں پانچ سو چھتیس افحاد مجتمع مقالہ براہ ایم لکھا جس کا عنوان ہے الامام احمد رضا خان بریلوی الہندی شاعر عربین اور بحمد ہی تعالی اس میں بتقدیر ممتاز کا میں بھی حاصل کی یہ صورت حال یقینا خوش آئند ہے اگر ارباب تحقیق قلم کاروں کے اعزاز و تقریم کا یہ سلسلہ جاری رہا تو انشاء اللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب ہمارے ہاں کسی قسم کے لٹریچر کی کمی نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بسدے اجز و نیاز دعا ہے کہ دشار بخاری فقیع عظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق عمجدی مدد ذلہو کا سایہ تعدیر عزت و عفیت کے ساتھ سلامت رہے ان کے بقصر جانشین پیدا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کو لٹریچر کی قوت اور رحمیت کا ہماگیر شعور عطا فرمائے آمین تیرا شوال مکرم۔ چودہ سو بیس مطابق جنوری دو عیسوی محمد عبدالحکیم شرف قادری شیخ الحضری جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان